اللہ رحم الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی لا خیر آمین یا رب العالمین سعد البقرہ سے قائد پہ جابستان تلاوت کی ہے سوال کیا گیا تھا کہ اجوف موتل العین اس سے ماضی مجھول اور مزار مجھول کیا بنتا ہے تو میں آپ کو پہلے اجوف سے ماضی مجھول بنانا سکھا دیتا ہوں اس کے بعد مزار مجھول کا ایک سیکھا بنا کر تو ہم ان اللہ تعالی اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ایک چھوٹا سا پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ اجوف جو سی فیل اجوف ہے آپ کا اسے ماضی مجھول اسے ماضی مجھول ہمیشہ فیلا کے وزن پہ بنے گا ماضی مجھول کس پیٹرن پہ ہوگا فیلا فیلا فیل سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں فیل ہاتھی کو کہتے ہیں عرب اس زبان میں تو اجوف کا جو ماضی مجھول ہے اس کا وزن کیا ہوگا فیلا اس میں کوئی قاعدہ ہم اپلائی نہیں کریں گے ہم سمپل ایک پیٹرن یاد کر لیں گے جس طرح ہم نے اسم الفائل کا پیٹرن یاد کیا ہوا نا سلاسی مجرد میں فائل کا پیٹرن ہے اسم المفول کا مفول کا پیٹرن ہے تو اجوف سے ماضی مجھول کا پیٹرن ہم یاد کر لیں گے وہ ہوگا فیلا اس کا فائدہ میں کیا ہوگا اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو بھی روٹ لیٹرز ہوں گے نا جیسے ہمارے پاس روٹ لیٹرز ہیں جی کاف وا اور لام کاف وا اور لام روٹ لیٹرز ہیں ہم نے ان میں سے فا اور لام کی جگہ پر روٹ لیٹرز رکھنے ہیں فا اور لام تو میں آپ کے سامنے اگر رکھوں یہ اس کی ڈائی ہوگی ڈائی ہوگی اس میں کاف اور لام رکھوں تو کیا بن گیا کیلا تو یہ آسان بات ہو جائے گی آپ کے لیے تو کالا کے مانا ہوں گے اس نے کہا کیلا کیلا اس سے کہا گیا اس کو کہا گیا اس طرح کر لیں گے ہم اس کو کہا گیا تو قرآن مجید میں آپ دیکھیں وائزہ قیلا لہم جب ان سے کہا گیا لا تفصیدو فی الارض زمین میں فساد مت پھیلاؤ قالو تو وہ بولے کہ انما نحنو مسلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں تو اجواف سے ماضی مجھول کا پیٹرن کیا ہے فیلہ حسن کال سے کیلا بن گیا مجھے بتائیے کہ جیم یا اور حمزہ سے کیا بنے گا جی آ جی ایکسیلنٹ جی آ جی آ کسی کو یاد ہے قرآن مجید میں استعمال ہوا اور جی آ یوم ازم بھی ٹھیک ہے وہ جی آ یوم بھی جہنما اور جہنم کو لایا جائے گا ٹھیک ہے تو جا کے معنی تھے نا آنا با کے ساتھ آیا تو لانا کے معنی ہوئے تو جی آ بی لایا جانا حسن سین واؤ اس سے کیا بنے گا سی کا سین اوقاف جو ہے یہ چلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی کو چلانے کے لیے بلکہ چلنے کے لیے چلانے کے لیے تو سی کا ذہن میں ہے کیا وہ سی کلزین کفرو جہنم جہنمرا اور کافروں کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا تو سے جو ماضی مجھول ہے اس کا ایک پیٹرن ہمارے سامنے آ گیا کیا فیلا باقی رہ گیا مزارے مجھول تو اس کا پیٹرن ہی اس پہ فارمولہ ہی لگائیں گے ہم انشاءاللہ شاء تعالی دیکھیں جی میرے پاس تھا کاف اور لام سے میں نے ماسی بنایا کوالا اور مزارے بنا یکلو مزارے مجھول کیا ہوتا ہے زبر کے ساتھ ہوتا ہے نا علامت مزارے پیش کے ساتھ اور کلمہ زبر کے ساتھ ہے نفرمولا تو یہ کیا بن جائے گا یوگ ویسے بنے گا نا اب یگ پہ ہم رولز اپلائی کریں جو ہم نے کل پڑھے تھے حرف علت پہ حرکت پیچھے ساکن حرف لط نے اپنی حرکت پیچھے بھیجنی ہے کو अले اور علے میں تبدیل ہو جانا ہے اور کیا بن جائے گا یوکالو یوکالو یقولو وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا یوکالو اس کو کہا جاتا ہے یا اس کو کہا جائے گا آیا ذہن بدھی یوکالو ہاں و حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے بتوں کو توڑ دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یار ایک نوجوان ہے یوکالو لہو ابراہیم آ گیا سر یوکالو لہو ابراہیم اسے ابراہیم کہا جاتا ہے اسے ابراہیم کہا جاتا ہے تو وہاں پر یو استعمال ہوا اصل میں اگر آپ کو فارمولا آتا ہے نا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایک فارمولے سے ہٹ کے چیز تھی کہ اجوف کا جو ماضی مجھول ہے وہ فیلا کے وزن پہ باقی نئی چیز نہیں ہے وہی دو بیماریاں دو علاج ہم نے کر لیے کل میں نے آپ کو جو ہوم ورک دیا تھا اس کے حوالے سے بات کر لیتے میں نے آپ سے کہا تھا کہ رکھنا ہے اور پھر پھیلے امر بنانے کیوں آصف yes. بنایا واؤ اور زال بابے استف آل استف آس لام کی جگہ خالی کر دینی ہے یہ آپ کو اصول بتا دیا گیا ہے کس طرح سے آپ نے سیکھے جو ہیں وہ بنانے ہیں یہ بن گیا جی آپ کا استاوزہ بیماری کیا ہے ہر فی الد پہ حرکت ہے پیچھے سکون ہے اس نے اپنی حرکت پیچھے دینی ہے آئین کو کیا سے لی گی زبر اور حرف علت خود چینج ہو گیا الحمے میں تازا اس تا, اس تا یہاں بھی واو حرکت دے گا آئین کو زیر آ اور خود یا میں چینج ہو گیا بن گیا یستا استاز یستا اس کے مان ہوں گے پناہ طلب کرنا استازا یستا ایزو پنہا تلب کرنا اب اس سے ہم نے بنانا ہے تو تستا سے بنا لیتے ہیں سٹیپ نمبر ون مزوم کریں جب اس کو ہم نے مزوم کیا تو دو ساکن ہو گئے کمزور کو نکال دیں نکال دیا بچ گیا علامت مظاہرے ہٹائے نہیں پڑھا جا رہا حمزاد الوسل آ جائے گا زیر کے ساتھ استاز استاز کے معنی ہے تو پناہ مانگ اور اگر اس سے پہلے فا لگ جائے تو حمزاد الوسل جو ہے ال میں لکھا رہ جائے گا اور پڑھیں گے فستا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کی پناہ میں آتے ہیں وہ با کے ساتھ آتا ہے تو پناہ کس کی ہے جی صرف اللہ کی لہذا فستا از باہی اور جس سے بچنے کے لیے پناہ میں آتے ہیں اس کے ساتھ کیا لگتا ہے من تو شیتان ہے جی سب سے بڑا دشمن قرآن مجید میں رمائے آئے قرآت ہی من اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے شیطان مدوز سے نہیں جی اجوا ہمارا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرح سے مکمل ہو گیا کوئی کوشچن ہے اجوا کے والے سے تو کر لیں تو پھر ان اللہ تعالیٰ ہم اگلے ٹاپک کی طرف ٹاپک ہمارا چل رہا ہے غیر سے فال اور غیر سے فال میں ہم موتل پڑھ رہے ہیں اور موتل کی جو تین اقسام ہم نے کی تھیں موتلفا موت موتلام ان میں سے دو ہماری مکمل ہو چکی ہیں موتل الفا موتلعین موتل الفا کا دوسرا نام مثال تھا مکمل ہو گیا موتل العین کا دوسرا نام اجوف تھا مکمل ہو گیا اب ہم آتے ہیں موتلل لام کی طرف موت لام کو پیار سے ناکس کہتے ہیں اور جس طرح مثال کی دو قسمیں تھیں مثال واوی مثال یائی اجوف کی دو اقسام تھی اجوف واوی اجوف یائی اسی طرح ناکس کی دو اقسام ہوں گی ناکس واوی اور ناکس یائی ناکس واوی کون ہوگا جس کے روف مادہ میں لام کلمہ کی جگہ پر واؤ ہو ٹھیک ہے اور ناقص کلمہ کی جگہ پر ہر فیلت یا ہو دو آپ سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد ان کی بیماریاں اور ان کے علاج شیئر کرتے ہیں ناقص واوی کی ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں دال آئن اور واؤ کی اور ناکس یائی کی ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں میں ہا دال اور یا کی. جی واؤ لام کلمہ کی جگہ پر یا لام کلمہ کی جگہ پر لام کلمہ کی جگہ پر حرف آنے کی وجہ سے موتل موتلام جس کا دوسرا نام ناکس ہے اور ناکس کی دو اقسام واوی اور یائی اوکے جی دونوں کا علاج ہوتا جیسے اجب میں دونوں کا علاج ہوا تھا واوی کا بھی یائی کا بھی اور ایک طرف ہم اکس واوی کے پیشنٹس ڈیل کریں گے دوسری طرف ناکس یائی کے پیشنٹس ناکس واوی کا پیشنٹ ہمارے پاس آیا جی دال این واو کی صورت میں باپ تھا نون دال این واو کس باپ کے ساتھ آیا نون کے ساتھ ناکس کا پیشنٹ ہا دال اور یا نون لس کو لے کر آیا اور باپ تھا وعد. پہلا کام جو آپ کو آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ حروف مادہ کو باپ میں استعمال کرتے ہوئے ماضی مزارے کا پہلا پہلا سیکھا اوریجنلی کیا بنتا ہے جی دال این واؤ کو باپ نون میں رکھیں گے تو کیا بنے گا ماضی دا, آو. دا آو. اور مزارے ید او وو. <دا> وزن پہ ہاں جی ہال یا کو جب باپ درا یدریب میں رکھیں گے تو کیا بنے گا ماضی مزارے شاباش ہدا یا پہلا کام آپ کو جو ہے نا آنا چاہیے وہ یہی ہے کہ کسی بھی حروف مادہ کو باپ میں رکھ کر ماضی مزارے کا پہلا سیکھا کیا بنتا ہے اگر فیل صحیح ہے تو گردان مسئلہ کو ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے اور اگر فیل غیر صحیح ہے تو پھر اس کے ڈپارٹمنٹ میں جا کے اس کی بیماریاں اور پھر اس کے حساب سے علاج کر کے گردان آپ کر دیں گے تو کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے سب کچھ کر سکتے ہیں ماشاء اللہ لے جی میں اب آپ کو سٹارٹ ہی حلوے سے کرتا ہوں ٹھیک جی. آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں بس وہ آپ سمیٹ لیں پہلے پھر دیکھ لیں گے کہ اچھا بنا کیسے ناقس واوی اور ناقص یائی میں جب بھی آپ ماضی کی گردان کریں گے نا ماضی گردان کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ناکس واوی ہو چاہے ناکس یائی ہو جو ماضی گردان ہوگی نا اس میں سیگا نمبر ایک یعنی بیڈ نمبر ایک پیشنٹ نمبر ون تبدیل ہوگا پیشنٹ نمبر دو تبدیل نہیں ہوگا وہ جیسا اوریجنل ہوتا ہے ویسا ہی رہے گا پیشنٹ نمبر تین چینج ہوگا پیشنٹ نمبر چار پیشنٹ نمبر پانچ ٹھیک ہے اس کے بعد اگلے جتنے بھی بیٹھے نہ کس واوی نہ کس یا خالی پڑے رہتے ان پہ کسی کو داخلہ نہیں ملتا یہ صحیح کی طرح ہی ٹریٹ ہوتے ہیں صحیح ہے یہی پکچر یہاں پر ہوگی یہی پکچر یہاں پر ہوگی میں دوبارہ وہ پکچر یہاں نہیں بنا رہا دونوں کی ایک ہی پکچر ہے نا ماضی کی گردان چاہے ناکس واوی کی ہو چاہے ناکس سے سنیے گا میرا جملہ پانچ پہلے پانچ پیشنٹس تک یوں کہہ لیں یا ایک تین چار اور پانچ پیشنٹس نمبر پیشنٹس میں ایک تین چار اور پانچ نمبر بیڈ کہ پیشنٹس میں تبدیلی آ سکتی ہے آ سکتی ہے کہہ رہا ہوں میں آتی ہے نہیں کہہ رہا یہ اہم جملہ ہے کیا میں نے آ سکتی ہے آ سکتی ہے, ہے. حسن کیا کہا میں نے ناقس کی آپ گردان کرنا چاہ رہے ہیں چاہے واوی کی ہو چاہے یائی کی ہو ماضی کی گردان کرنا چاہ رہے ہیں چودہ ہے چودہ بیڈ میں بیڈ نمبر ون بیڈ نمبر تھری بیڈ نمبر فور بیڈ نمبر فائیو ان کے پیشنٹس میں تبدیلی آپ کر سکتے ہیں ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے لازمی نہیں ہوگی ٹھیک ہے لازمی نہیں ہوگی اگر بیماری پائی جائے گی تو علاج ہوگا اگر بیماری ان میں بھی نہیں پائی جائے گی تو علاج نہیں ہوگا لیکن جہاں کراس لگے ہوئے ہیں یعنی بیڈ نمبر ٹو اور بیڈ نمبر سکس سے لے کے بیڈ نمبر فورٹین ان میں تو علاج کی گنجائش ہی نہیں ہے اوکے اس بات کو ذرا کسی طرح ہزم کر کے تو ماضی کا پہلا سیگا جو ہے ہم بناتے ہیں دونوں سے جی ماضی ہے ہمارے پاس دا آبا ناقص میں پہلی بیماری جو ہے نا بالکل عجمف کی بیماری جیسی ہے میں بیماری کیا تھی حرف علت پہ حرکت پہ پیچھے زبر پہ حرکت پیچھے زبر یہ ہو سکتا ہے بدل دینے وہ اجوف کے وارڈ میں ریکور ہو سم آ گئی تو بیماری نمبر ایک حرف علت الت پہ ہرکت پیچھے زبر بیماری نمبر ایک علت پہ حرکت پیچھے زبر صحیح تو علاج علاج یہ ہے کہ حرف علت کو الح میں بدل دیا جائے گا وہ علاج ہے حرف علت کو الح میں بدل دیا جائے گا وہاں آپ چاہے واؤ تھا چاہے یا تھا دونوں کو الف میں بدلتے تھے نا یہاں واؤ کو تو آپ الف میں بدلیں گے یہاں واؤ کو تو آپ الف میں ہی بدلیں گے لیکن یا کو دیکھیں کس میں بدل رہے ہیں یا کو آپ الف مقصورہ میں بدل رہے ہیں یہ بس فرق رول وہی ہے یہ پورا آلف ہوتا ہے پورا بڑا آلف کہتے ہیں اسے یہ جو دال کے اوپر لگا ہوئے نا یہ چھوٹا الف کہلاتا ہے اس لیے اس کا نام ہے الف مکسورا الف مقصورہ تو حسن بیماری کیا تھی اور علاج کیا تھا نا کس کا پہلے پیشنٹ کی بیماری کیا تھی حرف علت میں حرکت تھی پیچھے زبر تھا تو الح بدل دیا واؤ کی صورت میں پورا الف لکھ دیا یا کی صورت میں الح مکسور لکھ دیا اوکے جی تو دا سے کیا بن گیا دا آوا سے دا آ دوسرا انچینج ہے دوسرا پیشن تو جا چکا ہے کیا تھا وہ دا دا وا تیسرا کون ہے د آ وو آ جائے یہ پیشن نمبر ون یہ پیشن نمبر تھری د وو یہی ہے نا د وو گردان کرتے ہوئے کسی بھی لفظ میں دو حروف علت اکٹھے ہو جائے وہ اور یا کو حروف لت کہتے ہیں نا آپ گردان کر رہے ہیں اور گردان کرتے وقت کسی لفظ میں دو حروف الت اکٹھے ہو گئے دو ہو گئے نا دو ہو گئے جب بھی دو ہو جائیں ابھی ادھر بھی میں کر کے دکھاؤں گا تو نوٹ کر لیں رول یہ ہے کہ جو روٹ لیٹر کا حرف علت ہوتا ہے نا اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں روٹ لیٹر کا حرف علت ڈراپ کر دیتے ہیں میں ڈراپ کر دوں تو پیچھے کیا بچا یہ بچ گیا نا یہ بچ گیا صحیح ہے رول یہاں ختم نہیں ہوتا حرف علت کو ڈراپ کرنے کے بعد آپ نے صرف ایک نظر ڈال دی ہے کہ پیچھے اگر زبر حرکت ہے تو پھر مزید کچھ نہیں کرنا اس کے ساتھ پیچھے زبر ہے نا تو کچھ نہیں کرنا اوکے okay. چھٹی کر دے لفظ تیار ہو گیا دعو اگر پیچھے زبر حرکت نہ ہوتی تو کیا کرنا تھا وہ دیکھیں گے جب نہیں ہوگی تو پھر بتاؤں گا کیا کرنا ہے تو بیڈ نمبر تین کا پیشنٹ ریکور کس طرح ہوا دعو Clear? بیماری کیا تھی دو, دو حروف اللہ اکٹھے ہو رہے تھے ایک تھا مادے کا اور ایک تھا گردان کا ایسی ہے نا دوسرا والا تو وہ ہے نا جو ہر ماضی گردان میں ہوتا ہے ایک مادے کا روٹ لیٹرز کا ایک گردان کا تو جو روٹ لیٹرز کا ہے نا اس کو نکال دیا چیک کیا پیچھے اگر زبر ہے تو اوکے بس چھٹی کر دی تو تیسرا پیشنٹ ریکور ہو گیا داؤ اب یہاں بھی آتے ہیں جی تیسرے پیشنٹ کی طرف یہ ہدا یا سے ہدا بن گیا پیشنٹ نمبر تین جی ہدا یا ہدا یا ہدا یو ہدا یو یہی ہے نا دو رت آ گئے دو آگے نا ایک یا ہے ایک مو ہوئے. کون نکلے گا یا نکلے گا یا نکلے گا اور پیچھے نظر ماریں گے زبر ہے تو مزید کچھ نہیں کرنا پیشنٹ ریکور ہو گیا حدو کلیئر آسف تین لاس بول دو گردان کے کیونکہ گردان پھر پوری کرنے کی کوشش کرنی ہے ان شاء اللہ تعالی د آ دسن ہدا ہد کلیئر چوتھے سیگے کی طرف آئے چوتھے پیشن کی طرف آئے جیسے چوتھے پیشن کی طرف آئے نا اب, تو وہ تھا داوت یہی تھا نا دعوت تھا نا تو کوئی نئی بیماری نہیں تھی ہر فیلت پہ حرکت تھی پیچھے زبر تھی جب اس کو الحم میں بدلا تو یہ بن گیا دا اور یہ کمپلیکیشن آپ پہلے ہی سالو کر چکے ہیں کر چکے ہیں نا کیا کریں گے کیا کریں گے اس میں سے الگ کو نکال دیں گے یار الم بھی خالی ہے اگلا بھی خالی ہے تو خالی نکلے گا نہیں کیا بچ گیا دا آت. تو چوتھا پیشنٹ ریکور ہو گیا دا آت. کوئی نیا علاج نہیں کیا وہی وہ کیا آپ نے ہر علت پہ حرکت تھی پیچھے زبر تھی آپ نے الف میں بدلا اس کو جب الف میں بدلا تو کمپلیکیشن پیدا ہو گئی الف آ گیا خالی, تا خالی آ گئی اب ایک خالی کو نکالنا ہے الف نکل گیا تو پیچھے کیا بچا دا صحیح یہی علاج یہاں کریں نمبر چار ہاں جی کیا تھا ہدایت حد تھا نا ہر جی فلت میں حرکت پیچھے زبر الف میں چینج کریں پہلے بنا حدات الف نکالا کیا بچا حدت کلیئر پھر چار سی دوہرا لے پہلے دا آ سے جی دا آ دا آ ہد اوکے نمبر پانچ جو ہے نا نمبر پانچ جس میں تبدیلی ہو سکتی ہے جس کا علاج ہو سکتا ہے اس کا بہت ہی آسان فارمولا ہے یہ جو بنا ہے نا نمبر چار نمبر چار اس سے بنائے بس اس کو اس کے آخر میں عالم لگا کے بنا دیں بس یعنی پانچویں کو کیسے بنانا ہے چار کے آخر میں الف لگا کر جی چار کیا ہے دات ہے نا اس کے آخر میں الف لگایا تو الف سے پہلے کون سی حرکت ہوتی ہے زبر تو بس زبر حرکت ڈال دے کیا بن گیا دا دا آتا دا داعت سے دا تا جی حدت سے حدت سے حد سے, سے, حدت سے تا تلر حدت اور آگے تو تبدیلی ہے ہی نہیں آگے تو تبدیلی ہے ہی نہیں حسن مجھے بتاؤ یہ چھٹا لفظ کیا بن رہا ہے اس سے اس سے کیا بن رہا ہے دا اونا دا اونا یہی بن رہا ہے نا وہی وہ رہے گا ساتواں دا اوتا آٹھواں دا اوتما دا اوتم دا اوتی دا اوتما دا اوتنا دا اوتو دا اونا اوکے جی ہدا سے چھٹا اب پوری گردان ہوگی ذرا غور سے سنیے گا میں آپ کے سامنے ناکی سوامی کی گردان کر رہا ہوں دال اینڈ وا روٹ لیٹر سے اس کے بعد آپ نے کرنی ہے دا آ آؤ د ات د او تا د دعو ہدئی ہدئی تما ہدئی اوکے کے معنی ہوتے ہیں بلانا دعوت دینا دا کے کیا معنی ہے دعوت دینا بلانا